بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سورس ود توبہ صورت توبہ میں جہاد کا ذکر تھا یا نہیں فرمایا ارشدہم ارشاد جہاد توحید اس صورت میں رحم فرمائی کہ جہاد کس لیے ہوتا ہے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 مشرقین کا ایک شب و بات رہ گیا کہ ہم اپنے معبودوں کو صرف شفیع غالب سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے معبودوں کو جو پکارتے ہیں نا اس نیت سے پکارتے ہیں کہ اللہ ہماری پکار نہیں سنتا وہ تو عرشوں پہ آئے یہ ہماری پکار سن لیتے ہیں پھر یہ کام کرا دیتے ہیں شفیع کا منع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 یہ ٹھیک ہے خدا نے کوٹے دیے ان کو یہ ہے شکل غالب کا معنی سمجھے جی سورہ یونس میں اس کی نفی کی گئی دوسرا رابطہ سورہ توبہ کے آخر میں تھا بک اللہ یہ توحید تھی یا نہیں دعوی توحید ہے تو سورت یونس میں اس پر قائم ہے جی دلائل قائم ہے آپ خلاصہ سنیے اس سورت کا دعوی ہے نفی شفاعت قہریہ اور یہ دعویٰ صورت میں تین جگہ مذکور ہے پہلا اجمالا ما من مامن الا اللہ من بعد عزن دوسرا ضمن یقول تیسرا تفصیل بالکل آخراس اس دعوے کی اس بات پر 10 درائے لکلیہ ایک دلیل الازی حسب موقع زجرات بشارات تقریب عاشق پہ مذکور ہیں اس تنبیہ کو یاد کریں آخر میں ہے مک کی صورتوں میں عموماً مضابین اربات کی تفصیل ہوتی ہے توحید رسالہ صداقت قرآن اور یوم بھئی احکام جتنی نازل ہوئے نا کہاں نازل ہوئے مدین پاک میں سمجھے زکوٰۃ بھی ادھر آئی روزہ بھی ادھر آیا حج بھی ڈر آیا بھی ادھر آیا وہاں صرف نماز تھی سمجھے نا توحید رسالہ صداقت قرآن اور قیامت اس بارے میں باحث ہوں گی بشرقین کے شبہات ہوں گے ان کو دور کیا جائے گا نماز بہار وہاں نازل ہوئی تھی باقی احکام کا بدر تھے احکام نہیں ہوں گے اعودب اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبہر کل ملنا طلاء اللّم طلّع علّم الرحطیم ربش رحلی صدری وسمرسانی یفک ربنی الما الفلامر کیا ہے جی اللّہ علم و مراد ہی بزال کا چلی تل کا یات الکتاب الحکیم یہ تمہید مہ ترغیب تمہید تو ہے ابتدا قرآن ہے اور ترغیب کس چیز کی ہے ترغیب لال القرآن تمہید مت ترغیب ترغیب لال قرآن یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب کی صفت اگر حکیم آئے تو کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے دلائل اقلیہ اور مبین آئے تو اشارہ ہوتا ہے دلائل نقلیہ کی طرف یہ پہلے پڑھا ہے یا بتا رہا ہوں کتاب کی صفت کیا ہے حکیم یہاں کون سی صفت ہے تو کس کی طرف اشارہ ہیں بھی درائل اکلیہ آئے گا اور کتاب کی صفت مبین آئے جیسے آد صورت یوسف میں آئے گا تو پہلے اشارہ کس طرف آئے دلائے لکلیہ کی طرف حکیم کے نہیں چلی کوئی اشارہ ہے درا لکلیہ کی طرف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 یہاں آج اپن کمن کیا لکھنا ہے باعث تعجب یہ چیز کہ وہی کی ہم نے طرف ایک مارد کے ان میں سے کیا ہے واسطے لوگوں کے باعث تعجب یہ چیز کہ وہی کی ہم نے طرف ایک مارد کے ان میں سے کیا من کہ بشریہ تو نبی لکھن یہ چیز ان کے لیے باعث تعجب ہے کہ بشر کیوں ہے نبی ان ان جریندات یہ بیان وہ ہے کہ کام سی وہی ہم نے کی بیان واحج بھی ہے اور فریضہ رسول بھی ہے فریضہ رسول نمبر ایک یہ کہ ڈرات لوگوں کو و بشیر کیا جی فریضہ نمبر دو اللہ زین آ منو کہیں لکھو مبشر حضور کیا ہے مبشر مومن کیا ہے ان لہم کا دم و سید کیا ہے مبشر بے اور خوشخبری دے دو مومنوں کو اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے مرتبہ ہے سچا یہاں قدم کا منع کیا لکھنا ہے مرتبہ سچا ان کے رب کے ہاں قال للکا فرون شکوا کہا کا فرون بے یہ جادوگر ہے سری ان نہ ربا کو نمبر ایک بے شک پروردگار تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو چھ دنوں کی مقدار میں خالہ کاتے کو بیان قدرت چھ دن کی تاخیر گزر چکی ہے نا یا چھ دن یا چھ ہزار سمست سم واہ العرش پھر جلوہ افرود ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے طاقت پہ جو دبرالعام یہ بیان قدرت کے بعد بیان حکمت تدبیر کرتے ہیں سب کاموں کی مامن شفیعن یہ بیان عظمت بھی لکھو بیان عظمت اور دعوی صورت ہے اجمال آ صورت اجمالی طور پر نہیں کوئی شفیع مگر بعد اجازت اس کے وہ شفیع غالب کہتے تھے ظالم اللہ ثمرائے دلی یہی اللہ ہے رب تمہارا بس عبادت کرو اس کی کیا بس نہیں سمجھتے تو علاح مرجو کم جمیا یہ بیان باس ہے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 ابتدا کرتا ہے پیدائش کی پھر لوٹائے گا اس کو لے یا حکمت عباس اللہ کیوں اٹھائے گا مجازات کے لیے اس کے لیے جی ہمیں بدلے ملیں گے نا مال کے لے یا حکمت عباس تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو جی ایمان لائے عمل کی اچھے ساتھ انصاف دے ولدینہ کافر یہ بھی مجازات ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتے پانی سے اور آزاد دردناک بس اس کے فکر کرتے ہیں جالشیا دلیل اکلی نمبر دو لکھو وہی وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا سورج کی روشنی تیز ہے اور بنایا چاند کو چاندنا چاند کی روشنی جو ہے اس میں تیزی نہیں کیونکہ اس کی نور جو ہے مصطفی ہے کیسے سورج سے وقد رہ اور مقرر کی ہر ایک کی منزلیں اوپر لکھ لو منزلیں کتنی ہیں سورج کی منزلیں ہیں تین سو پینسٹھ اور یہ جو مہینے ہیں انگریزی جنوری فروری مارچ وغیرہ ان کے دن کتنے بنتے ہیں تین سو پینسٹھ دن بنتے ہیں تو سورج جو ہے نا یہ روزانہ علیحدہ علیحدہ نقطے سے ابھرتا ہے سورج کا روزانہ ابھرنے کا نقتا کیا ہے علیحدہ ہے تو کتنی نقطے ہیں اس کے تین سو پینسٹھ نقتے ہیں اور اتنی منظر ہیں اب سمجھ بات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 بعض بے وقوف تو ایسے کہتے ہیں وہ قیامت شیامت نہیں آنی جو مر گئے ہیں کیا انہوں نے تمہیں کہا ہے کہ ہم اٹھے ہیں سوال جواب ہوا ہے ایسے بے وقوف ہیں اور جو کہ ہماری ایتوں سے غابل ہیں الاق کا ان کا انجام یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا نار ہے بس اب اب کے قصب کر رہے ہیں آپ دیکھو کفار کے انجام کے بعد مومنین کے لیے بشارت ہے ان لذین ابن بشارت بے شک جو لوگ ایمان لائے آمال بھی اچھے عقائد بھی درست اعبالرست بھی درست ہم رب و پہنچائے گا ان کو رب ان کا بس بب ایمان اپنے کے لام اباہم بے ایمان ہم کے بعد غلط لکھو گئے لم بابا اپنے ٹھکانے تک بحث مومنین کا ٹھکانہ کیا ہے جی کیا ہو مومنین کا ٹھکانہ ہاں بتایا کرو کہاں پہنچائے گا ان کا رب اپنے ٹھکانے بحث تک جاری ہوں گی نیچے ان کے نہریں اور باغ نعمتوں کے اندر ہوں گے وہاں تین باتیں ہوں گی ان کی اجائے بات کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گی صبح نقل عمس میں ملیں گے تو کہیں گے گڈ مارننگ ایسے کہیں گے کیا کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سنجے جی اور جب مجلس ختم ہوگی ان کی تو کیا کہیں گے الحمد للہ رب العالمین دیکھو جی باتیں ان کی بحشت کے اندر یہ ہوگی سبحان کلّہ یہ کس وقت ہوگا اجائے کے معائنہ کے وقت اور تحفہ ان کا آپس میں سلام ہوگا اور آخری بات ان کی مجلس اختتام یہ ہوگی الحمد للہ غلام اللہ سے شعر زجر ہے یہ جی زجر ہے اس زاجر سے پہلے آپ سمجھو بعض بے وقوف ہوتے ہیں تنگ آ کے کوئی دنیاوی مسئلہ ہوا نا تنگ آ کے بیوی بی کے سامنے بچوں کے سامنے کہتے ہیں کہ بس میری زندگی اب اچھی نہیں میں مر جاؤں اچھا ہے خدا مجھ کو مار دے مار دے وہ کہتے ہیں یا نہیں بیوی بی بی بچوں سے تنگ ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ مجھ کو مار دے یا ان کو مار دے سمجھے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 اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی جلدی دے دے تو ان کو کیا پتہ کبھی اللہ تعالیٰ کا غصہ آ تمہارا خاتمہ نہیں ہو جائے گا اس لیے ایسے نہ کیا دا. جتنی بھی تنگ ہو برائی نہ مانگی کرو اللہ تعالیٰ سے سمجھے اب غور فرمائیے زاجر اور اگر جلدی کرے اللہ تعالیٰ واپس لوگ کے کہ اس کو تعارف کو یہاں عبارت معذور سے اللہ زی داو ہو وہ شر جس کی کا مانگ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں کہ ابھی میں مر جاؤں استجالہم احم استجال سے پہلے کاف تشبی کا معذور پائے کا استجال ہے. شر کے بعد اللہ دع ہے جس شر کی دعا مانگ رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں یہ شعر مل جائے مصل جلدی مانگنے ان کے کس کو خیر کو کہ خیر کو جلدی مانگتے ہیں وہ بھی مل جاتی ہے تو شعر بھی جلدی مل جائے تو ان کا خاتمہ ہوگا ہی نہیں تباہ اللہ کوزی آئی لم پورا کیا جائے گا ان کی طرف ان کا میاں سمجھے ان کی عماری ختم ہو جائے گی فن نازر النظین اللہ ارجون ابھی کانا لیکن ہم ایسے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں مار دے تباہ ہو جائے لیکن ہم محلہ دیتے ہیں پر چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو نئی امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی. کی سرکشی کے اندر حیران پیتے ہیں واحد و مسل انسان ضرور شکوا شکوا جی اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے ہم کو مزتا جیان لے جم ہی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 پھر جب دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف تو پھر مسجد میں آتا ہے یا سہ کی طرف چلا جاتا ہے مشی مصیبت کے بعد خدا یاد لیکن جب تکلیف دور ہوئی پھر اکڑتا پھرتا ہے ہاں آ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہمیں اس میں پکارا ہی نہیں تھا ایک مرہ گزرتا ہے ایک کان نہ ہے کان نہ ہو من البصلہ بویا کہ نب پکارا تھا ہم کو طرف تکلیف کہہ کے پہنچی تھی اس کو بھائی یہی حال ہے آج کل لوگ گئے نہیں تکلیف میں خدا یاد آتا ہے آسانی میں بھول جاتا ہے یہ لوگ آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے تم سے خدا کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت چلیں گی قرآن کے ختم پھنتے ہیں موجوں سے لیکن اس وعدے پہ رہتے ہیں جب حکومت مل جاتی ہے وہی ٹھیٹ ضدی بن جاتے ہیں كزال كا سبب غفلت یہ غافل کیوں ہیں اس لیے کہ ان کے لیے یہ برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں اچھے لگتے ہیں اسی طرح مزین کیے گئے واسطے مصرفین کے حد سے بڑھنے والے لوگ وہ اعمال جو کر رہے ہیں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 ما قانو اور نہ تھے تاکہ ایمان لائیں جب ایمان نہ لایا تو ہلاک ہو گئے کزال کا نزل کومل مجرمین سنت اللہ اسی طرح سزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو سما جالنا خلائف پھر کیا ہم نے یہ زجر ہے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 نر رکھو یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا دونوں چیزیں محال ہیں سمجھی بات دیکھو ہی. شکوا اور جب پڑھائی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری ایتیں اعتبار کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی کافی اے تب قرآن خیر حاضر یا تو کون لے لیا سوائے اس کے او بدل ہو یا ترمیم کر اس کی بد دلو کا کیا منع آ تبدیلی کرو ترمیم جواب آپ فرما دیجئے نہیں واپس میں ترمیم کروں اس کو اپنی طرف سے انتہو فریض رسول نہیں اتباع کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے انی انجام میں اندیشہ کرتا ہوں اگر بے فرمانی کروں رب باپنے کی عذاب دن بڑے کا اندیشہ کرتا ہوں یہ عذاب کس کا مفول ہے بتائیے عصاہت ہوگا یا خاف ہوگا خواب. ہاں اللہ اللہ جواب شکوہ نمبر دو. دوسرا جواب اس بات کا یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن شاید میں خود بناتا ہوں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 کہ اس عرصے کے اندر میں نے ایک لفظ بھی بنایا قرآن کا جب اس عرصے میں نہیں بنایا تو معلوم ہوا ہے اللہ کی طرف سے یہ چیز جی. یہ جواب شکوہ نمبر دو آپ فرما دیجئے اگر چہتا اللہ تعالی تو نہ پڑھتا میں اس قرآن کو تمہارکا بھلا ادرا کم اور نہ جتلاتا اللہ تم کو ادرا کا پھیل کون ہے اللہ نہیں چلے کھلو اللہ اور نہ جتلا تھا اللہ تم کو ساتھ ہے اس کے پاس تھا کہ ٹھہرا ہوں میں تمہارے اندر زندگی کا بڑا حصہ وہ چالیس سال زندگی کا بڑا حصہ اس سے پہلے کیا پاس نہیں سمجھتے تم اس وقت تو میں نے قرآن نہیں سنایا آپ بناتا تو اس بناتا پمن اللہ و جاجر ہے زجر لکھو جی اب تم ہی سوچو کہ بڑا ظالم کون ہے بڑا ظالم کون ہے مفتری کون ہے مقذب کون ہے تم میرے متعلق مفتری کہ تو میں مفتری نہیں ہوں تم کیا ہو مقذب ہو لہذا بڑا ظالم کون ہوا مقذب ہوا دیکھو بس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھ ہے اوپر اللہ کے جھوٹ کو یہ کون ہے مفتری تو مجھے مفتری بنانا چاہتے ہیں میں نہیں مفتری یا ہے اس کی عیتوں کو یہ کون ہے تم ہو یقینا ان لا یقین مور پختہ بات ہے کہ مجرم نہیں کامیاب ہو سکتے با یا بدون ذکر دعوی دوسری بار کتنی دفعہ ذکر دعوی تھا اور پتہ کتنی دفعہ تین دفعہ دوسری بار ہے ذکر دعویٰ دوسری بار اور دلیل عقلی نمبر تین اور پوجتے ہیں عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کی ان بابو جو نہ نقصان ان کو دے سکتے ہیں نہ نفع بھائی یہ یہ شکوہ ہے اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں نزدیک اللہ کے یہ خدا سے کیا کرا دیتے ہیں کام کرا دیتے ہیں خدا کے یہاں ان کا کوٹا ہے اولا تو نب اللہ جواب شکوہ اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ کائنات کے ہر ذرے کو میں جانتا ہوں بھائی اللہ عالم اور ہے نہیں تو کائنات کے ہر ہر ذرے کو جانتے ہیں اگر اللہ نے ان کو شفیع بنایا ہوتا تو پرو دگار فرماتے میرے علم میں ہوتے ہیں نا کہ یہ میرے شفیع ہیں لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے کیا تم مجھے سبق سکھاتے ہو مجھے پڑھاتے ہو کہ تیرے شبھی ہیں یہ مطلب ہے جواب فکو آپ فرما دیجیے کیا بتلاتے ہو تم اللہ کو اس چیز کے متعلق جو نہیں جانتا آسمانوں میں نہ زمین میں پاک ہے وہ بلند ہے اسے کے شریک کہہ رہا ہے خدا تو نہیں جانتا یہ میرے شریک ہے بماکان اللہ عمت واحد اظہل شبو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 نہیں ہے قدیم مذہب کیا ہے تو پہلے پڑھ چکے ہو نا کہ سب لوگ ایک مذہب پہ تھے آدم سے لے کے نو تک دس کرن ایک مذہب پہ تھے بعد میں اختلاف ہوا دیکھو جی ازالہ شب اور نہ تھے لوگ مگر جماعت ایک اس کے بعد اختلاف کیا انہوں نے کال متم سب کال وہی ازالہ شبہ آ رہا ہے اچھا جی چلو جی ہم ہاں مجرے نہیں صحیح ہمارا مذہب نیا ہے بدکار ہیں مشرق ہیں تو عذاب آ جائے کیا کہنے لگے ہمارے اوپر کیا آ عذاب آ جائے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ پورا عذاب کب دیں گے قیامت دنیا میں جب دیں گے وہ بھی لکھا ہوا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں لوح محبوب میرے سامنے تھوڑی ہے بولا بولا کان تم سبقت میں اگر نہ ہوتی وہ بات جو سب قد کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے کہ پورا عذاب ان کو کب ملے گا مت نے پھر مکے والوں کو تو عذاب دینا ہی نہیں تھا حرم کی وجہ سے البتہ کتی فیصلہ کیا جاتا درمیان ان کے اس عذاب کے بارے میں جسم اختلاف کر رہے واقعی ہو جاتا اسی وقت بک ہونا شکوا میں نے عرض کیا تھا اس میں زیادہ تر کفار کے شکوے ہیں توحید رسالت قرآن کے بارے میں آپ ہی شکوا ہے وہی قرآن شکوہ پرانی ڈال بیٹوں وہ کہتے ہیں کہ فرمائشی موضاء لاؤ کیا جو ہم کہیں کہ مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں یہاں چشمے بھر جائیں باغات ہوں تیرے آسمان پہ چٹ جا کتاب لیا ایسے پر لہجے مجھے پہلے پڑھا ہے نا یقولون شکوا کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر فرمائشی موجہ اس طرح کی طرف سے جواب شکوا شتوا آپ فرما دیجئے سوائے سنی غائب اللہ کے لیے ہے فرمائشی موجہ میرے اختیار میں نہیں کے اختیار میں کیا پتہ اللہ کب دکھاتے ہیں انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں